ریڈیو آٹو گرافر میں ہم آپ کی ملاقات کی معروف شخصیتوں سے کراتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات عربی کے مشہور استاد پروفیسر عبد العزیز میمنی سے کرا رہے ہیں لیجیے پروگرام سماعت فرمائیے ریڈیو آٹوگراف تو so, so, so, میرا چونکہ بہت کچھ تعلق ہو بچپن سے آج تک عربی زبان اور عربی زبان والوں ہی سے یعنی عربی اور اسلامی ممالک سے کہ جن میں سے قریباً ہر ملک میں میں جا چکا ہوں رہ چکا ہوں اور وہاں کے لوگ جانتے ہیں اور کچھ میری تصانیف کی وجہ سے بھی تو نام کے آگے اگر لفظ میمن رکھوں تو ان کے طریقے کے سراسر خلاف ہے اور ہمارے طریقے کے بھی خلاف ہے بہتر یہی تھا کہ جیسے کہ آپ بغدادی مکی مدنی افریقی شامی عراقی اور اندلوسی وغیرہ کہتے ہیں ایسے ہی عبدالعزیز المنی گویا کہ میمن قوم ہے اور قوم کی طرف نسبت دے کر کے میمنی کر لیا گیا ہے مگر عربوں کا میں یہ بات نہیں تھی اسی لیے انہوں نے تو اپنے یہاں نام کے پہلے ہی لفظ میمن رکھا ہے تو ان کو اس طرح سے چلنے دیجیے اور میں بھی یہی کرتا ہوں کہ اگر یہاں مجھے لکھنا ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنا نام پورا میں میمن عبدالعزیز لکھتا ہوں جیسے یہ لوگ لکھتے ہیں بتایا ہاں مگر عربی میں اس اور اسلامی ممالک میں عبدالعزیز المیمنی اور میں جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی مگر بہر اب تو ایک میمن قوم ہے اور اسی کی طرف یہ نظرت ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں اب میں خود اپنی طرف آتا ہوں میں بچپن اور اچھا میری والد نے یہ تمنا کی تھی اور دعا کی تھی خدا سے کہ اللہ میری اولاد ہوگی تو میں ان کو عربی کی تعلیم پہلی اولاد کو عربی کی تعلیم دلواؤں گا چنچ میں جب کچھ بڑا ہو گیا اور کچھ اردو تھوڑی سی سیکھ لی کیونکہ وہاں پہلے تو گجراتی پڑھی تھی ناتمام اور اس کے بعد اردو پڑھتا رہا اور اس کے بعد والی صاحب نے مجھے دہلی ایک مولوی صاحب کے ساتھ کن کا نام تھا مول عبدالخالق اور دہلی سبزی منڈی میں ایک حافظ عبدالرضاق میرے والد کے دوست تھے جو ہمارے یہاں راجکوٹ میں رہ چکے تھے ان کے یہاں مجھے بھیجوا دیا اور انہوں نے صدر بازار دہلی کے ایک مدرسے میں مجھے داخل کیا اور بڑی تنگی اور ترچی سے میں نے عربی کی طالب علمی کا دور گزارا اس میں سے غالباً چار پانچ سال تو ایسے بےمانی سے گزرے اور مگر میں نے اس کو بےمانی نہیں ہونے دیا اور غالباً بمشکل تین سال گزرے ہوں گے میرے کہ میں صحیح راستے کے اوپر لگ گیا اور عربی گرامر میں میری مہارت اس درجہ طالب کے زمانے میں ہو گئی کہ دہلی کے اکثر اچھے اچھے علماء جو تھے قدر کرتے تھے اور بہت سے آدمی تو مجھ سے پڑھتے تھے حتیٰ کہ بعد عرب جو ہمارے مدرسے میں آئے ہوئے تھے نج سے پڑھنے کے لیے انہوں نے بڑے مولانا صاحب تھے بلوہاب ان سے پڑھنے کی بجائے مجھ سے پڑھنے کو ترجیح دی چونکہ میں نے ان کو اصول حدیث کی کتابیں پڑھائیں اور خوبی یہ ہے کہ وہ عرب ہونے کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ عربی میں کوئی پڑھائے خدا جانے کیا ہوا کہ مجھے لڑکونی سے عربی میں بات کرنے کا شوق ہو گیا تھا حالانکہ میں نے باقاعدہ نا اساتذہ ایسے پائے کہ جو میری طرح عربی بولتے ہوں مگر عربی کی کتابیں اتنی پڑھی میں نے اور اتنی دیکھیں کہ خود بخود وہ زبان جو تھی میرے دل و دماغ میں بس گئی اور حاوی ہو گئی اور اب میں بولتا بھی ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے آج سے پانچ برس پہلے کا کوئی عرب بول رہا ہے اپنی زبان میں یہ رنگ ہونے لگا تھا میرا چنانچہ بعد کو جہاں کراچی میں ایک لڑکی ہیں جو میرے پاس بہت کثرت سے آتی رہتی ہیں ان کا نام ہے عطی خانم اور ان کے والد تھے شیخ خلیل ابن محمد اور ان کا انتقال ہو گیا وہ میرے ساتھی دوست تھے اور ان کے والد تھے شیخ محمد جو ندوے کے عربی ادب کے مدرس تھے اور ان کے والد تھے شیخ حسین ابن محسن انصاری خضرجی یمانی جو میرے استاد تھے یعنی اس لڑکی کے جو لڑکی نہیں ہے یہ خود بہت سے بچوں کی ماں ہمیں اس کے پردادہ جو تھے وہ میرے استاد سے اور آج سے چھیاسٹھ برس پہلے ان سے میں نے دہلی پھاٹک حبش خاں میں سن تیرہ سو ہجری میں حدیث کی سند لی تھی اور ان کے ہاتھ کے دستخط اور ان کی مور دونوں میرے پاس موجود ہیں آج سے چھیاسٹھ برس پہلے اب مولانا عمر کتنے ہو گیا آپ میری عمر تراسی سال ماشاءاللہ جی تو میں کہاں باہر گیا ہوں اب کو جواب دے گئے ہیں ہاتھ پاؤں کان سب چیزوں پہ بہت برا اثر ہو گیا اور مجھے آرام نہیں ملتا پورا جی ہاں میں کہاں کہاں گئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن ملکوں میں باہر یہاں سے میں مصر گیا ہوں تین مرتبہ اپنی زندگی میں اچھا اور اس کے بعد شام گیا ہوں چار مرتبہ اور قسنتنیہ گیا ہوں دو مرتبہ اور فلسطین گیا ہوں ایک مرتبہ اور عراق گیا ہوں تین مرتبہ اور تونیس گیا ہوں ایک مرتبہ اور مراکو گیا ہوں ایک مرتبہ اور پیرس بھی بیچ میں دیکھ لیا آنے کی وجہ سے اور کوئی چھوٹی موٹی جگہ رہ گئی ہو یا بعد چہروں کے نام نہ لیے ہوں میں نے تو ہو سکتا ہے مگر ممالک تو میں نے آپ کو گنا ہی دیا اچھا اور وہاں اور وہاں الحمد میں جہاں بھی گیا وہاں جاننے والے میرے پہلے سے موجود تھے کیونکہ میری کتابیں بلا مبالغہ ڈیڑھ دو درجن ہے عربی میں جو سب لوگوں کا نام سب نام بکایا سب دنیا میں معلوم ہے لوگوں کو مثلا سمت اللالی تصیفات اور بہت کتابیں ہیں یہیں پڑھی ہوئی ہیں کے سلسلے, سلسلے میں مثلاً ابوالما ایک کتاب ہے جو میں نے عربوں کا ایک بڑا فیلسوف تھا پانچویں صدی جگری شروع میں ابواللہ جو اتنا نابینا تھا اور اتنا بڑا ادیب اور فلسفی تھا وہ کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان اگر کسی آدمی کے پیٹ میں پورے طور پر تھمائی ہے تو وہ دو آدمی تھے ایک ابولا مارری اور اسی زمانے میں اندلس میں تھا ایک ابن شیدہ مرفی مرخیا کا والا یہ دو آدمی تھے جو دنیا میں بہت بہت, بہت بڑے لوگ ابھی مانے جاتے تھے بار قیفی صب اللہ مارری کے اوپر جو کے عجیب و غریب فلسفے کی وجہ سے جرمن فرینچ انگریز امریکہ کے ان سب آدمیوں نے کتابیں انگلیش میں اور فرینچ میں اور جرمن میں لکھی ہیں اور عربی میں بھی بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں مگر میری کتاب جب ہاں اور اس سے مجھ سے پہلے چند سال پہلے تا حسین نے ایک کتاب لکھی ہے ذکر عبی العلیٰ تو میں نے ذکر عابل میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بہت،, بہت کافی غلطیاں انہوں نے کی تھیں وہ بھی میں نے صاف کر دی اور ان کے معلومات تھے بہت زیادہ اور کارآمد اور اعلیٰ معلومات چنانچہ اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اس وقت عربی میں گیا برما ڈشری ایک ڈشری لکھی گئی العلام جو بہت کا تو یہ کہنا ہے کہ اس صدی میں اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا وہ میرے دوست خیر الدین دلی کا کارنامہ ہے اور ان کو مسٹر کرین کاؤ نے یہ لکھا کہ غزب کا, کا اے, کام کیا آپ نے کہ جہاں آپ نے ابو ابواللّہ مارری کا نام اور ابو ابواللّہ بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے نام لکھے اور استاد میں کی کتاب کا آپ نے ذکر نہیں کیا حالانکہ کتاب وہی ہے باقی سب مذاق سے تو اور ان کے ہاتھ کی تکلیف کا فوٹو بھی ہے میرے پاس یعنی مسٹر کرین کاؤ نے اپنے ہاتھ سے جو خط لکھا تخیرالدین تریکلی کو وہ اور مسٹر کرنگ کاؤ کا فوٹو اور پھر دوسرا ایڈیشن جو خیر الدین نے اپنی کتاب کا نکالا ہے اس میں میری کتاب کا ذکر کیا ہے اور میرا بڑا گہرا دوست ہے وہ تو بہرحال یہ بہترین کتاب مانی جاتی تھی اور میں خود عبداللہ مادی کی خبر پہ بھی گیا تھا معرت النومان میں کہ جو سیریا کے آخری حصے میں ہے اور ٹرکی سے بہت قریب ہے اور ابو عبداللّہ کی قبر پہ بھی میں گیا تھا میرے پاس غالباً ایک تصویر ہے جو ابو عبداللہ کی قبر کے اوپر میری تصویر لی گئی ہے مگر لینے والا اناڑی تھا اسی لیے اچھی صاف نہیں ہے مگر ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہے اور یہ کتاب تو پہلے تھی جو میں نے لاہور کے قیام کے زمانے میں لکھی تھی انیس سو تیئیس چوبیس پچیس کے اندر اندر اور مصر میں شائع ہوئی اور بہت مقبول ہوئی تھی اور وہاں کے اخباروں رسالوں وغیرہ میں اس کے بہت سے مضامین شائع ہوئے اس کے بعد پھر علی گڑھ آنے کے میں نے جو بڑے سے بڑا کارنامہ کیا ہے وہ ایک کتاب ہے سمت اللہ علی جو اندلس کے بڑے سے بڑے بادشاہ الحکم المسلم تھے اور ان کے والد عبد الرحمٰن الناصر لدین اللہ نے اپنے زمانے میں اپنے لڑکے حکم کی تعلیم و تربیت کے لیے بغداد کے ایک عالم ابو علی خالی بغدادی کو بہت عزت اور توقیر کے ساتھ بلایا تھا اور ان کا استقبال بھی کیا تھا اور ان سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ ازہرا جو قرطبہ سے چند میل کے فاصلے کے اوپر ہے وہاں یہ تقریر کریں اور تو اس تقریر میں شہزادی کے علاوہ وہاں کے اہل علم بھی بہت کثرت سے آتے تھے اور اس کا نام ہی رکھا گیا تھا امالی ابی علی خالی اور امالی کے معنی ہے عربی میں لیکچروں کا مجموعہ جی تو وہ ابو علی پھر بیچارے عام طلبہ اور علم کے قدردان آئے اور کہنے لگے آپ نے شادی کی وجہ تھے تو یہ دو جلدوں میں کتاب ایڈٹ کروا دی یا ڈیکریٹ کروا دی اور ہمارے لیے بھی کچھ کیجئے تو انہیں بہت اچھا چنانچنون اس کا ایک تطمہ لکھوایا اس کے ایک صدی بعد اندلس میں ایک وزیر اور بڑے فاضل ہوئے تھے ابوبید بکری انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اور تنقید بھی کی ہے اس پر اور مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی اس کا ایک قلمی نسخہ جو مکہ مکرمہ میں تھا وہ ہمارے دوست نے مصر میں منگوا رہا اور وہاں فوٹو لیا اس کا اور وہ فوٹو مجھے بھیج دیا اور میں نے اس کو دس سال کی محنت میں ایڈٹ کیا اور خود میں نے بھی تشریح در تشریح کر دی اس کے اوپر اور پھر اس کے علاوہ میں نے جیسے انہوں نے تنقید کی تھی قالی پر میں نے ان پر اور قالی پہ دونوں پہ تنقیدیں کی ہیں مگر ہمیشہ جب میں یہ کلمہ کہتا ہوں تو اس وقت معافی مانگتا ہوں خدا سے کہ میرا مقصد وہ تنقید نہیں ہے جو لوگ کے لیے ہوتی ہے بلکہ علمی تحقیقات ہیں کہ جو ان کے معلومات کی حد سے کچھ آگے نکل گئی ہیں بس باقی وہ بہت بڑے لوگ ہیں میں اش قابل نہیں اپنے کو سمجھتا کہ ان پہ تنقید کہوں مگر بڑھ کر معلومات بہت بڑھا دی میں نے اور کچھ سے کچھ کر ڈالا یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی ہے میں جب مصر جاتا ہوں تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ مصر کے تمام اہل علم آپ کی کتاب سے مدد لیتے ہیں اور کوئی نصیب والا نام لکھتا ہے ورنہ بہت سے کھا جاتے ہیں لیتے ہیں آپ کی کتاب سے الغرض وہ اس زمانے میں عربی لٹریچر لغت ادب میں ایک قسم کی سائیکلوپیڈیا سی بن گئی ہے اور بارہ سو صفحے کی ہے دو بڑی جلدوں میں چھپی تھی اور اب تو آف پرنٹ ہو گئی یہ ملتی نہیں اس کے بعد ایک عجیب اتفاق, اتفاق ہوا کہ ساڑھے تین سو ہجری کے قریب بغداد میں اور پھر بغداد سے سیسلی میں ایک عالم چلے گئے تھے اور انہوں نے قدیم عربی لغت اور ادب کی کتابوں کے اوپر تنقید کی تھی بہت سے علماء پر اور وہ تنقیدات پائی جاتی تھیں پرانے زمانے میں ان کی تعداد غالب دس بارہ کتابوں کی تنقید ہے مگر پھر زمانہ ایک پرانا نسخہ اس کا مصر میں اور اس کی نقلیں یورپ میں بہت پہنچ گئی ہیں مگر وہ سب ایک سے ایک گھٹیا ہیں پرانا نسخہ وہی ہے جو مصر میں ہے مگر وہ بھی غلط ہے اور بہت سے علماء نے مجھ سے پہلے اس کتاب کو دیکھا اور حسرت لے کر کے ہٹ گئے اور ہمت نہ کی کسی نے کہ اس پر کام کرے مگر میں نے جان کھپائی اور اس پہ کام کیا اور اس مصنف کی بھی تنقید کر ڈالی جیسے اس نے پرانے مصنفوں کی تنقیدیں کی تھیں اور اس نسخے کو جو مری ہوئی شکل میں تھا جان ڈال دی اور بہت محنت سے کام کیا اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں آنے کا میرا یہ بہت بڑا کام تھا کہ میں نے کتاب التصیفات تصیفات اللہ علی ترغی کو تو بلغ المصنفات نام کی کتاب کو ڈھائی کے سو صفحے کے اندر ہے غالباً ایڈٹ کیا اور ایسا ایڈٹ کیا ہے کہ شاید ہی آج تک کسی نے ایسا کام کیا ہو اور اس سے پتہ چلے گا پڑھنے والے کو کہ میری نظر کہاں کہاں پہنچی تھی مگر جو کتاب ہر انسان کے لیے کارآمد ہے یہ تو ایک مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے ادب عربی میں اور ادب کے متعلقہ علوم میں وہ سمت اللہ لیے اور بڑی ضخیم کتاب ہے اور بہت کارآمد اور مصنف کوئی آدمی سے اور یوں اس کے علاوہ بہت سی کتابیں لکھ ماری ہیں میں نے اب اگر آپ کو نام سننے ہیں تو لیجے کتابوں وہ آپ کو پتا چودہ دو درجن کے اندر اندر جی جی ہیں اب جی میں جی آپ کو سنا دیتا ہوں جی جی آپ کو بہت شوق معلوم ہوتا ہے میں نے سہیم عبد البنی الحصحاط نام کا ایک غلام شاعر تھا حضرت عثمان کے زمانے کا اس کے دیوان کو میں نے دو قلمی نسخوں سے ایڈیٹ کیا اور تسیح کی اور وہ مصر کی حکومت نے شائع کیا دارالقطب المصر جامع اور ایک دیوان میں نے خود کھڑا ہے اور اس کا نام ہے دیوان حمید ابن صور ہلالی جو آحضرت کا صحابی بھی تھا یہ دیوان میں نے کیا تھا اور ایک میں نے قدیم زمانے میں انیس سو پچیس میں پنجاب یونیورسٹی میں جب تھا تو ایک کتاب خزانت الدب عبدالقادر بغدادی کی ایک عجیب و غریب کتاب ہے جس کے اوپر جس کے مصنف میں بڑی خوبیاں خصوصیتیں تھیں گیارہویں صدی ہجری کا عالم تھا بر قید اس کو اتنی کتابیں ملی تھیں کہ ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی کو اس آخری زمانے میں اتنی اعلیٰ کتابیں اتنی اور نہ تعداد میں ملی ہو تو اسی لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کی ان کتابوں کا حوالہ دے دیا جائے اور جن جن صفوں میں اس کا نقل آتی اس سے بڑے فائدے ہوں گے Achha, میری تصانیف میں سے ابواللاء وما علیہ پہلی کتاب ہے ویسے ویسے تو میں نے دو کتابیں اس سے پہلے لکھی تھیں مگر ان کا کیا ذکر کروں وہ چھوٹی اور اتنی اہم نہیں اور عام فائدے کی چیزیں نہیں تھیں مگر ابواللہ ومہ للہ نے دنیا میں مجھے کافی مشہور کر دیا وہ بہت مقبول ہوئی یہ کتاب اور اس کے بعد دس برس کی محنت سے میں نے علی گڑھ میں بیٹھ کر کے انیس سو پچیس سے انیس سو تک کی مدت میں وقتاً فوقتاً کبھی دو مہینے کام کیا کبھی تین مہینے کیا کبھی مہینہ بھر کیا ویسا بہرحال دس برس تک یہ سلسلہ چلایا اور میں نے سمت اللہ علی میں ایک تو نیا طریقہ میں نے انڈیکس شازی کا ایجاد کیا ہے جو مجھ سے پہلے یورپ والے سو بھی صدی ناکام رہے ہیں اور میں کامیاب ہوا ہوں اور ہر آدمی نے مان لیا ہے کہ میرا طریقہ انڈیکس شازی کا زیادہ صحیح ہے اور یورپ والوں کا ناکارا ہے چنا چیسٹر کرینکاؤ نے بھی مان لیا تھا اور میرے پاس چند ایک کتابیں جو بات کو چھپی تھی مصر میں ان میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جن لوگوں نے فہرستیں بنائی ہیں انہوں نے اپنی فہرستوں کے شروع میں لکھ دیا ہے کہ فہرست القوافی اعلیٰ طریقہ الاستاذ المنی یعنی قوافی کی فہرست دی ہے جس طرح میں استاد میں منی نے طریقہ طریقہ بتایا ہے اور شعرا کی فہرست بھی بہت اچھی میں نے بنائی ہے مگر میں اس سے کوئی جدت نہیں زیادہ کہہ سکتا ہے کوئی جدت ضرور مگر خوافی کی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس میں بالکل سو فیصد ہی ناکام ہوئے ہیں یورپ والے اور میں کامیاب ہو گیا مگر بڑی محنت ہے جان جائے گی تب جا کر کے وہ فرید کھڑی ہوتی ہے خیر صاحب اس کے بعد کا ایک قصہ اور مختصر سن لیجیے کہ ابھی یہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ایک کتاب میں نے میسر بھیجی جو تسلی کام تو میں نے علی گڑی میں کر لیا تھا اس کا جی. اور وہ چھپ کر کے آئی اور تین برس یا کم بیش مدت گزرتے ہی وہ فنا ہو گئی بالکل دنیا سے اور اتنی نکل گئی کہ ایک نسخہ ملنا اس کا مشکل ہو گیا چنانچہ انہوں نے مجھے لکھا اور دوسرا ایڈیشن نکالنے کو کہا اور دوسرا ایڈیشن بھی نکل آیا ہے اور وہ بھی یہاں پڑھی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھا سکتا تھا اس کا قصہ یہ ہے کہ عربی ادب میں ایک بہت پرانی کتاب ہے ہماسا جو اردو دان بھی نام سنتے ہیں اور یاد ہوگا انہیں اسی مصنف کا جس کا نام ابو تمام ہے ایک اور ہماسہ تھا اور یہ ہماسہ سلطان احمد سالش کے کتب خانے میں پایا جاتا ہے ایک نسخہ پوری دنیا میں اور میں جب قسم دنیا گیا تھا تو اس نسخے کا میں نے فوٹو اور حاصل کیا اور اس اور اس کا نام وحشیات اور وحشیات نام ہونے کا رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر عام تر وہ کلام ہے شاعروں کا کہ جو ملے گا نہیں آپ کو اسی لیے وحشی کلام ہے ایک طرح سے بار. اور میں نے بڑی کوشش اور محنت کر کے ان شاعروں کا سراغ لگایا اور بڑی جان کھپائی اب مصر میں جب میں ایک مرتبہ اپنے ایک دوست ہیں جو آج کل بہت اچھے مشہور ادیب ہیں محمود محمد شاکر ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جس جی زمانے میں آپ نے اس کتاب کو پہ کام کیا تھا اسی زمانے میں میں نے بھی, بھی کچھ ہواشی لکھتے تھے مگر انہوں نے دکھائی نہیں مجھے باہر کہیں بہت افرار کیا اور ضد کی اور کہا کہ مجھے بھی شریک کر لیجیے اب دیکھا نہیں میں نے ان کے کام کو میں کیسے کہوں کہ ان کا کام کس درجے کا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ لوگ بدعمانیاں بھی کیا کرتے ہیں مگر میں کہ نہیں کہہ سکتا ہوں ان کا اچھا ہے آپ میرا جو ہے وہ رہنے دیجیے اتنی مہربانی کیجیے اور آپ کے جو اضافہ کرنا وہ کر دیجے. انہیں چاہیں انہوں نے کچھ اضافہ کیا اب وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور ان کا اضافہ بھی موجود ہے اور وہ جو اصل میرا کارنامہ ہے اور میرے ہی نام پر ہے وہ کتاب تو بار قیب ابو تمام کا دوسرا ہماسا جس کا صرف واحد نسخہ وہ زمین پر تھا اور اس کا پتہ لگا کر کے میں نے اس کو ویشی ہونے کے بعد ان بنا دیا ہے یعنی انسانوں سے مانوس کر دیا ورنہ پہلے بالکل وحشی تھا کوئی جان نہیں سکتا تھا ان شیروں کو وہ بہت خوبصورت دار المحارف ایک پریش ہے اس میں بہت حالات پیمانے پر چھپا ہے آ, اور ابھی کل پرسوں ہی میرے پاس وہ جلدیں پڑی ہوئیں اور دو ایڈیشن نکل چکے ہیں اچھا بعض کتابیں ہیں, میری لوگ مجھ سے پوچھتے تک بھی نہیں ہیں اور ان کے فوٹو چھاپ دیتے ہیں چنانچہ بیروت میں میرے دیوان حمد ابن سعور ہلالی جو میں نے دیکھا کہ وہ دارالقطب میں مصری حکومت نے جو شائع کیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں فوٹو شاپ دیا نہ مجھ سے پوچھتے ہیں نہ ان کے پوچھتے ہیں اچھا میری کتابوں کا جہاں ذکر آیا وہاں ایک طرائف الادبیہ نام کا ایک مجموعہ آیا جس میں چار پانچ چھوٹی موٹی کتابیں ہیں جن کے صرف نام میں سنا دیتا ہوں زیادہ تفصیلات میں آپ کو نہیں ڈالتا ان میں تو قریب قریب ہمارے علم میں جو قدیم ترین عربی کا شاعر ہے جس کے متعلق بعضوں کا وہم اور خیال ہے کہ وہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا ہے اور اس شاعر کا نام ہے اف بہ اس کا دیوان ٹوٹی ٹوٹی شکل میں چند کتے اور کشیدوں میں مجھے ملا تو میں نے وہ نقل کر لیے اور اس کے بعد ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ادھر ادھر سے اس کا جو اور کلام ملا وہ اس کے ساتھ ملا کر ایک دیوان سا باقاعدہ کھڑا کر دیا اور وہ پہلا رکھا اس کے اندر اور دوسرا عربوں کا ایک مشہور ڈھاکو ہے شن فرا ہزدی بڑا اچھا کلام ہے اس کا تو اس کا دیوان مجھے حضرت ابو ایجوب انصار کے زمانے میں اتنا اعلی بڑا کارنامہ ہوا تھا اور رومن امپائر کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس حملے کے سردار حضرت ابو ایجوب انصاری تھے اور ان کا مزار قططنیہ کے باہر جس جگہ پر واقع ہے وہاں ایک رستم پاشا اور خسرو و پاشا کا کتب خانہ ہے اس میں چار پانچ صفحے میں یہ دیوان پایا جاتا تھا وہ میں نے اپنے ہاتھ سے نقل کر لیا تھا اور وہ شائع کیا تھا دوسرا یہ دیوان ہے تیسرا یہ ہے کہ عربی کے نو کشیدے جو بہت نادر نایاب ہیں اور ان کے اویات متفرق ہمیں ملا کرتے تھے مگر کشیدوں کا پتہ نہیں چلتا تھا وہ میں نے رون نکالے کہیں قلمی نسخوں میں سے وہ بھی چھاپ دیا اور چوتھری اس کے اندر ابراہیم ابولابا جو مامون اور مامون کے آگے پیچھے کے خلفہ کا وزیر تک رہ چکا تھا اور بڑا آفت کا انشا پرداز تھا اور عربی شاعری میں بہت سی حیثیتوں سے ممتاز تھا بڑی بات تو یہ ہے کہ عربی کے ملک الشعر ابو تمام کا استاد تھا جی بڑی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک شاعر ہے اور ہمارے یہاں غالب ہے کہ جس نے اپنا کلام جتنا تھا وہ پورا دنیا کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ اس میں سے چھانٹ کر منتخبات دنیا کو دیے اور غیر منتخب حصے جو ہیں یعنی یوں سے سمجھیے کہ نسخے حمیدیہ جیسے دیوان غالب کا ہے या کہ या اس کے اندر غالب کا وہ کلام بھرا ہوا ہے کہ جو غالب نے اپنے سامنے نہیں چھپایا اسی طرح سے ابراہیم الباسی ثولی کا وہ کلام جو خود اس نے چھانٹ کر رکھا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے بار قیب یہ دیوان مجھے خصوطنیہ میں ملا تھا میں نے اپنے ہاتھ پہ نقل کیا کیونکہ اس کو فوٹو لینا مشکل معلوم ہوتا تھا اور یہاں بیٹھ کر اسے درست کر کے اور چھپایا اور دیوان ابراہیم ابن عباسی سولیس کا نام رکھا تھا پھر ایک یہ ہے کہ عربی کے تین بڑے شاعر ابو تمام بہتری اور ہماسا اور متنبی تو یہ تین شاعر شاعر جو ہیں ان کو فل جملہ لوگ کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک و شعرا ہے وہ میں تو کسی کو ملک و شعرا مانتا نہیں ہیں اچھے شاعر بڑے شاعر ہیں اس سے زیادہ میں ہرگز نہیں کہوں گا اسی لیے کہ اور شاعروں کی حق تلفی ہوتی ہے اور بہت سی خوبیاں اور حیثیتیں ایسی حیشی ہیں کہ جن میں ان شاعروں میں بھی کچھ خوبیاں ہیں باہر عام دنیا کی پسند کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو گویا آپ یاد رکھیں گے کہ ابو تمام اور ابو تمام کا شاگرد بوتوری اور بوتری کے زمانے میں ابن الرومی ایک شاعر ہوا کرتا تھا جس کو میں ہرگز بہتری سے کم نہیں سمجھتا اور اس کا شاگرد ہے متنبی یہ تین چار شاعر جو ہیں ان کو بہت اونچا مانا جاتا ہے تو ان تینوں شاعروں کے کلام کا ایک منتخب حضرت شیخ عبدالقاہر جرجانی نے ایڈٹ کیا تھا اور اس کا قلبی ہی نسخہ علی کے قریب مولوی حبیب الرحمٰن خان شیخوانی گتم خانے میں تھا میں نے وہ نقل کر کے اس کی شرح لکھی اور وہ بھی اس کے ساتھ چھپا دیا اچھا غالباً یہ پانچ کتابیں ہو گئیں ان پانچوں کتابوں کے مجموعے کا نام طرائف ال ادبی ہے اور اور بہت ہی کتابیں ہیں چھوڑتا ہوں اور اگر ویسے آپ چاہیں تو مثلاً روس کے ایک اورینٹلسٹ تھے اگناتیس اسکرات شویش کی انہوں نے مجھے خط لکھا تھا اور وہ ابوال ایک رسالت الملائک آئے اس کو ایڈٹ کر رہے تھے اور لیڈن ہالینڈ میں انہوں نے چھاپا تھا اور میں ان کے چھاپنے سے پہلے اس کو چھاپ چکا تھا تو انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ آپ اپنا ایڈیشن اگر مجھے بھیج دیں تو میں روسی زبان میں ترجمے کے ساتھ اس کو چائع کر رہا ہوں اس میں حوالہ دوں گا اور فائدہ اٹھاؤں گا چنانچہ ان کو بھیج دیا گیا تھا اور انہوں نے شائع کیا اور چھوٹی موٹی کتابیں ہیں بہت بڑی تعداد میں میمنی صاحب آپ کون کون سی یونیورسٹیز کے ممبر ہیں کون کون سی اکیڈمیز آپ نے جوائن کر رکھی ہیں دمشقی مجمع علمی عربی دمشق اور مجمع لغبی مصری ہمیں قاہرہ کی یہ دو دونوں ایڈیشن بہت مشہور ہیں اب ہم, اب ہم یہ دونوں اکیڈمیوں کے ممبر ہیں اور دونوں اکیڈمیاں بہت مانی جاتی ہیں دنیا میں یورپ کی اکیڈمیوں سے بہتر ہیں خود یورپ والے بھی مانتے ہیں کون سی تو اکیڈمی نے نام ایک دمشق کی مجمع علمی عربی دمشق اور مجمع لغبی مصری یا قاہرہ کی یہ دو دونوں ایڈیشن بہت مشہور ہیں ان دونوں کا میں قدیم زمانے سے ممبر ہوں یعنی قریباً سن اٹھائیس سے ممبر ہوں مجمع علمی عربی دمشق کا. اور جب میں جاتا ہوں تو وہ بڑی شاندار دعوتیں دیتے ہیں اور تمام آدمیوں کو بلاتے ہیں حتیٰ کہ وہاں کے بادشاہ تک پریزیڈنٹ تک بھی آتا ہے اچھا آپ کا یہ سوال کہ آئندہ آنے والی نسل کے کام کی کوئی بات میں ان تک پہنچا سکتا ہوں میں تو خیر پہنچانے کو پہنچا بھی دوں گا اور آپ کا ٹیپ ریکارڈ اس کو ریکارڈ بھی کر لے گا مگر مجھے حسرت اور افسوس اس بات سے ہے کہ وہ لڑکے وہ لڑکے جو آئندہ آنے والی نسل کہلاتے ہیں وہ اس کو سنیں گے بھی سن کر ان چیزوں کی قدر بھی کریں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے یا نہیں میں اس سے بہت حد تک مایوس ہو چکا ہوں میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے یہاں کراچی میں عربی کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی قابل ذکر ہے تو ڈاکٹر سید محمد یوسف ہیں اور میرے شاگردوں کی طول طویل فہرست میں ڈاکٹر یوسف کے درجے کا کوئی آدمی نہیں ہے اور انہوں نے عربی میں بہت کام کیا ہے اور ابھی تک میں ان کو کام کراتا رہتا ہوں اور انہوں نے چار پانچ چھ سات پی ایچ ڈی کرا دیے ہیں اور ان سب کی میں نے بھی کچھ مدد کی ہے مگر یہ ہے کہ آئندہ نسل وہ یہ ہے کہ علم کو علم کے لیے نہیں پڑھتے ہیں کمانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت کما لیتے ہیں تو اگر یہی مقصد ہے کمانے کا تو آپ مہربانی کے تجارت کیجئے ہماری قوم مہمن تجارت کرتی ہے اور ہر پڑے لکھے سے زیادہ کماتی ہے وہ آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے علم کو کیوں بدنام کرتے ہیں آپ کے علم پڑھتے ہیں اور پیٹ کے لیے اور آپ کا پیٹ بھرتا نہیں ہے اس سے بھی اور آپ اپنے پیچھے کافی دولت بھی نہیں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر کائے کو اس درد سری میں پڑھیں علم کو پڑھتے ہیں تو علم کے لیے پڑھی پڑھیے دیکھیے مجھے یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے میری اولاد ہے تین لڑکے تین لڑکیاں ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کا بچہ ہے بائیں ہماں میں نے اور میں نے کیا کمایا بہت بہت کم اتنا کم اور بچوں کی تعلیم پر میرے پاس ڈھائی تین لاکھ روپئے سے زیادہ کی تو کتابیں ہیں مگر یہ سب چیزیں میں مفت میں دے رہا ہوں اور پیسے نہیں لینا چاہتا اور ان کتابوں کو سنبھالنے کے لیے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے پوری زندگی کی کمائی بھی میں دے دینا چاہتا ہوں اور لڑکوں کو میں نے کہہ دیا کہ تم اپنی جو روٹی کھاتے ہو اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا میں کہ تم اس غم میں مت رہنا تو وہ کیا میں نے جو ضرورت مندتے ہیں کے لیے کیا اور حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں بہت قلیل تنخواہ کے اوپر قلیل معاہدے کے اوپر ملازم رہا ہوں جب کبھی بھی رہا ہوں میری گزارش میں یہ کہوں گا کہ ان آنے والی نسل کو کہ خدا کے لیے عربی کی طرف وہ رجوع کریں اور یہ سمجھیں کہ انگریزی ان کے ماں باپ کی زبان نہیں ہے اسی لیے انگریزی میں وہ کچھ بھی کریں بیکار بحث ہے آئندہ آنے والی نسلیں کبھی انگریزی کے سلسلے میں پاکستان کو یاد نہیں کریں گی نہیں کریں گی نہیں کریں گی پروفیسر عبدالعزیز میمنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے آپ کا بہت وقت دیا بہت نوازش ہے کہ آپ نے یہ انٹرویو ہمارے لیے ریکارڈ کیا شکریہ ریڈیو آٹو گراف ابھی آپ عربی کے مشہور عالم پروفیسر عبدالعزیز میمنی کا انٹرویو سن رہے تھے انٹرویو کی ترتیب و پیشکش عقیل اشرف